فمن کما کس اللہ نقص تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا اسے توڑے گا اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کا وباد اسی پر آئے گا آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ومن او عَظِيمًا اور جو بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہے یہ معاہدہ اللہ سے ہوا جان المال کا اسی لیے سورہ آداب میں آپ پڑھا تھا نا میرن مومن ہوں اہل ایمان میں وہ جو مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو ایش تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا سچا کر دیا ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے اور وہ بھی ہیں جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے وہ ہمارے دوش ہے سر جانے ناتما پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے کھل و سنا کے لیے ہم لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں سمک دوش ہو جائیں ہمارے کندھے سمک ہو جائیں ہلکے ہو جائیں سمک دوش کندھا ہلکا ہو جائے یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے ہم نے اپنے سر کٹوائے اور ہم فارغ اب اسی کو سمجھ لیجیے کہ حضور کے بعد یہ بیگ کس سے ہوگی جو کوئی دائی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے نبی تو نہیں ہوگا ہوگا امتی اطاعت اس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے نیچے نیچے اس کے دائرے کے اندر مستقل اطاعت اس کی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو کوئی جمیت ہو کوئی طاقت ہو ایک فرد سے جو ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا دین کو غالب کرنے کی جد و جو عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ہی ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے توحید عملی اقامت دین اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا لیکرو والدین کل نہیں اس کے لیے جماعت چاہیے جمیت چاہیے تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں اطمینان دیکھے سوکھ دیکھے اس کی رائے کیا ہے وہ کیا سمجھتا ہے اگر وہ دین سے بھی واقف ہے اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے اس کی شخصیت کو دیکھیے اس کے ماحول کو دیکھیے اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی بہبوبیہ نہیں ہے یہ واقع سنسیر آدمی ہے حروس کے سب سے اس کے ہاتھوں ہاتھ دے کر بیت کے لیے ساتھ چلیے یہی طریقہ مصنوع اور منسوخ ہے یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں یعنی نصوص کسے کہتے ہیں نصوص قرآن نصوص حدیث حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیت کا ہے باقی اور کوئی طریقہ جماعت سادی کا مصنون نہیں ہے وہ وہ بھی ہے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا وہ باہ ہے حرام نہیں ہے ممبر شپ ہے ممبر شپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے دو سال چار سال کے بعد پھر انتخاب ٹھیک ہے کوئی شاید حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو لیکن مسنون اور منسوس اور معصور تین الفاظ نصوص ہے قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیت ہے جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں بیٹ اقبورہ بیت اقبصانیاں بیٹ رضوان اور پھر یہ کہ نہل الزین ابا یو محمد الجہاد ماں بکینا ابادا جب غزوہ اعزاد میں جب وہ خدت کھولی جا رہی تھی تو یہ شیر پڑھ رہے تھے صحابہ خلاف ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی بیٹھ کا نظام تھا اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی حضرت ابو بکر سے بیعت عمر سے بیعت مشورہ علیحدہ بات ہے جب طے ہو گیا کہ اب یہ ہو گیا تو بیعت پھر خلافت میں کچھ غلط پیدا ہو رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیٹھ کی بنیاد پر بنائی یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ دی انہوں نے تو عمل نہ کر رہا فائن کو صوف سے اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا تزکیہ نفس کا صوفیاء کا وہ بھی بیٹھ بادشاہ ہوتے تھے تو بیٹھ پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا انیسویں صدی عیسوی کا سید احمد بریلوی بھی رحمت اللہ علیہ اور شاہق ماہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا جو بیعت کی بنیاد پر جمع تھی کوئی اور کوئی اور بنیاد جماعت شادی کی نہیں تھی مہندی سوڈالی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف بیت کی بنیادی سلوسی نے جہاد کیا اطالبیوں کے خلاف بیت کی بنیاد پر تو یہ بیت کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ جان لیجئے کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا اور اس کے بعد تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع جو ہے ان میں بھی تقریب و تاخیر ہے یہ جو پہلے رکوع کا مضمون ہے یہ جا کر دلے گا اب تیسرے کے ساتھ اور بعد میں یہ نازل ہوا ہے کہ جو یہ جو دوسرے رکوع میں آئے آ رہی ہیں سی سکون مخدف نا من لاڑا بے شغلت نا جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزہ جو بی کے رضوان ہو گئی اور پھر صلاح حدیبیہ ہو گئی پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے جیسے کہ غزوائے تبوک سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورج توبہ میں پڑھ چکے ہیں القریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے من آراب آراب میں سے حضور نے عام اعلان کروایا تھا فرض نہیں تھا سب کے لیے لازم نہیں تھا ابھرے کے لیے چلنے کے لیے کہا تھا چلے جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلے تو اب آئیں گے یہ وہ جو ہے بادیا نشیر اور وہ کہیں گے حضور ہمیں ہم مشغول رہے اپنے اموال میں اپنے ڈھونڈ ڈنگر کی دیکھ بھال میں اپنے اہل و عیال میں ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے فس, فس لنا تو ہمارے لیے استفار کیجئے یا قولون بے الفت ہی فی قلو یہ لوگ اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے ان کو دلوں میں نہیں ہے دلوں میں کچھ اور ہے یہ منافقوں کا تصور ہو رہا ہے آرام میں سے کوئی فمن عمل کو الحکم نلاش ہے یہ کم نفائن سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کون سی چیز روک سکتی ہے میں ہم لے کو رکوما کون ہے وہ کہ جو اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی اگر اس نے ارادہ کیا ہو زرڑ کا یعنی اگر کوئی خرابی ہونی تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے تو ویسے رک جانی تھی یا یعنی اگر خیر کوئی آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا یعنی پیچھے رہ جانا کیوں رہ گئے اگر کوئی خیر آنا تھا وہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی آ سکتا ہے کوئی شر آنا تھا وہ تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا ہے تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تم بالکل برابر ہے تو تمہارا یہ, یہ بہانہ تراشنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے بل کان اللہ عبا تامل الخبیر ابینک تم جو کچھ کرتے رہے ہو وہ اللہ اس سے باخبر ہے وہ کیا ہے اب ان کے دل کی بات اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو چور تھا بل دن تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا <اللعنی> <والمومنون> <آبدا> ان کو یہ نومان ہوا کہ ان کا چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعی تر کوئی کوئی دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا قریش پر چڑھائی کر کے جا رہے ہیں قریش یہ تو سمجھئے کہ ان کے لیے ابھی تک عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اب یہ واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے بل زلن تم نے یہ گمان کیا تھا ان, لئی ان ابدا کہ اب واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف بس نہ زال کفی اور یہ تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی بات وہ زلن تم زن سو اور تم نے بہت برا گمان کیا وہ کن تم بورا اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ یہ منافقین اعراب اور آرام کرا ہے سن چھ میں سن دو کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا ہے معاملہ جبکہ ابھی یہ مرحلہ شروع ہو رہا تھا ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا اس وقت بھی ان کے دلوں میں صلاح جوئی امن سے کام کرو صلاح سے کام کرو یہ خام جو ہے یہ اس طرح کی مہم جوئی مناسب نہیں ہے اس وقت ان کا یہ اب ان کا یہ خیال تھا وہ مظلم یومن بلّہ وہ رسول آثرین سعرہ جو کوئی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے اللہ تعالیٰ نے ایسے قاتروں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے ولی اللہ بالکل سماوات و اللہ شاہ <يَشَاع> اور اللہ آسمان اور زمین کے پاشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ بخشائے جس کو چاہتا ہے وہ یوزب المنج شاہ <يَشَاع> اور عذاب جگہ جس کو چاہے گا وقال اللہ غفر الرحیمہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم سکول المخلف ناج بن تلق تو ملا مغان میں التاخوہ اب یہ نوٹ کر لیجیے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے ہی سال حضور نے اب جب کہ قریش سے صلاح ہو گئی تو آپ یکسو ہو گئے ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا جو گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا جو بنو کین کا اور بنو نزیر نکالے گئے تھے جا کے وہیں آباد ہو گئے تھے پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گڑھ تھا ان کے بڑے قلعے تھے بڑے فورٹیفائڈ اور وہاں پر سارا وہ اب حضور نے ان کی جو ہے سرخوبی کی جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے ابھی ان کا ہم چلتے ہیں آپ کے ساتھ اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مالے غریمت آ گا سیقون المقون اعظم طلب تم انگانے اور اے مسلمانوں جب تم اب جاؤ گے غریمت حاصل کرنے کے لیے یعنی اب جو غزوائے خیبر کی طرف جب پیش قدمی کرو گے تو یہی لوگ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے ضرور نتم ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے اجازت دیجیے کلام اللہ یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے وہ اللہ کا کلام اگلی اگلے میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس صلاحدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے وہ اب ان کو کسی بھی دوسری نیکسٹ جنگ کے اندر شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی وہ آگے آ رہا ہے اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے لیکن سمجھ لیجیے کہ وہ آگے ہے اسی لیے تقریب و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کی تھی یوریدون یبدلو کلام اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دے اللہ کے حکم کو بدل دیں وہ لنگ تک کہہ دیجئے کہ نہیں اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے کزال تم کال اللہ قبل یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہہ چکا ہے پہلے اور اس صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد میں فصیہ کولو نا بل کہاں سے وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے آپ ہمیں ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ غنیمتیں ملیں گی بل قانو لا یف کہ اللہ خلیلہ. حقیقت یہ ہے کہ یہ فہ بھی نہیں رکھتے تفقع ہی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی پُل یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے یہ بدو لوگ ان سے کہہ دیجیے ستدا قوم شدید عنقریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی تو کاتلوں اور استعمول یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہوں گے اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا شروع ہونے والا تھا اور وہ تھا سلطنت کے خلاف متا اب اندرون ملکی عرب کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمدی کا بین الاقوامی مرحلہ ہے تصدیق انقلاب کو باگے ایکسپورٹ کرنا ہے اور اب ٹکراؤ ہونے والا ہے جس کی پیشگی خبر دی جا رہی ہے سلطنت رومہ کے ساتھ جہاں سٹینڈنگ آرمیز تھی لاکھوں کی رومن لیجنز مشہور ہیں تاریخ کے اندر غرق آہن اور ٹرینڈ تو تمہیں بلایا جائے گا اس وقت پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا ستود قومی باسدید تو کاتلو نہ ہو اور اسلم اور یہ اصل میں تین چیزیں آگے وہی کہ اب جو بھی عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے یا تو وہ اسلام لے آئے یا وہ اطاعت قبول کر لیں یہ دونوں یسلمون میں شکلیں ہو جائیں گی اتاد قبول کر لیں یا اسلام لے آئیں یا پھر جنگو گی پہ تو اللہ آج اگر اس وقت کرو گے اللہ کے رسول کی ان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجلے حسنا دے گا کما تمل تم انکم اور اگر تمہیں اسی طرح پیڑ دکھا جیسے کہ پہلے دکھائی تھی یو ازم تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا تمہیں لہ سال عامہ ہرجو ہاں اگر کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی تنگی نہیں ہے وہ اگر نہیں گیا کوئی بات نہیں بلا عل آرج لنگڑا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے بلا اس اس اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی اس کی نہیں ہے میں یوک اللہ و رسول ہوں یو خل و جناطن ترین اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی وہ میں اور جو کوئی پلٹ جائے پیش موڑ لے یو عزم ہو عذاب علیما اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم دردناک عذاب بدلے گا اب اس کے بعد یہ پہلے رکو والا مضمون جو عید کا مضمون چل رہا تھا وہی بیرت کا مضمون اب آگے یہاں چل رہا یہ بیچ والا جو ہے دوسرے لوگوں کا مضمون یہ اس کے بعد کا تھا پہلے آ گیا. وہاں جو فرمایا تھا اللہ اب آگے چلئے لق رضی اللہ عمل یوں کا شجرہ اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جو آپ سے باغ کر رہے تھے درخت کے نیچے ما فی تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اور غوق شہادت اور سے جہاد تھا ابھی کی بات ہوئی نہیں وہ تو بیٹھ کے اب گونے کی, کی بات ہوئی ہے فانزلہ سکینت علیہ اللہ نے ان پر سکینت سکون اطمینان نازک کر دیا بآسبہ ہوں فتح اور انہیں فتح جو بہت قریب وہ فتح قریب وہی ہے فتح نہ اللہ کا فتح مبینہ اس صلاح کو کہا گیا کہ فوری طور پر انہیں فتح مل گئی وہ منگانے میں کثیرت اور بہت سی غنیمت جو اور جو انہیں گے حاصل کریں گے وہ اللہ عزیز الحیمہ اور اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا وعدہ تم اللہ مغان میں کثیرت آئے مسلمان اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی فاضہ نہ رکم تو یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے فوری طور پر دے دی ہے یہ فتح جو تمہیں مل گئی ہے وہ کب فائدہ اللہ سے اور اللہ تعالیٰ نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے لے تکن آئے تاکہ یہ ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے یہ دیا اور اللہ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف یعنی اب تمہاری جدوجہد جو, جو ہے وہ تیر کی طرف سیدھی کامیابی کے آخری مراہی تک پہنچ جائے وعدہ کو ملواہ و مغان میں اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تمہیں حاصل ہوگی فاجر القم حاضی تو یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی ہے یعنی یہ فتح مبین بکفا عید اللہ سے انکم اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری جانب سے روک لیے یعنی جنگ اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو مسلمانوں کا بھی ہوتا کفہ عیدی اللہ سے ان کے ہاتھ باندھ لیے اور روک لیے اللہ نے تم سے بلے تکون آئے کرمومنین تاکہ اہل ایمان کے لیے نشانی بن جائے و یہ بھی مستقیمہ اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر گامزن کر دے یعنی تمہاری اس کو اجتماعی جو ہے تمہاری اسے براہ راست تیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری ہدف اور منزل مقصود تک پہنچا دے وہ اقرآ لم تک نرو اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے قد احاط اللہ و اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں ایک فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی کیونکہ یہ اس جو رپو ہم نمبر دوسرا پڑھائے ہیں تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتوحات جو اللہ کے علم میں ہے اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے بقاط اللہ اللہ الشعل قدیرہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کفر الب الب القبار اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازمن پیٹ پیٹ پیٹ دکھا دیتے پیٹ پھینک جاتے سمن لاج دے دور ملیوں والا رسیرہ اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی کوئی مددگار سنت اللہ قد خلق من قبر یہ اللہ کی وہ سنت ہے اس کا دستور ہے اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیس دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی خنت اللہ الطیقت خلط میں قبل بلن تجر سنت اللہ تبدیلا اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کی دستور میں کوئی تبدیل